چوتھا مکتوب تجدیدِ توبہ کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بھائی شمس الدین تم کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی بزرگی نصیب کرے تمہیں معلوم ہو کہ مقرر سہ کرر درخواستیں تمہاری متقاضی تھیں کہ کچھ نہ کچھ لکھا جائے اور ہر سوال کے متعلق ارشاد و تمبیح کی جائے تقاضا اس حد تک تھا کہ تم شکستہ خاطر ہونے لگے تھے اس لیے چند مکتوب مسلسل لکھے جاتے ہیں ان کو کافی غور کے ساتھ پڑھنا اور قاضی صدر الدین سے حلے مطالب کر لینا مجھے یقین ہے کہ جب قاضی صدر الدین وہاں موجود ہیں تو کوئی مشکل مشکل نہ رہے گی آسان سے آسان ہو جائے گی مگر ساتھ ہی ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ بقدر وسعت عمل بھی کرتے رہو کیونکہ اصل کام عمل ہے اور ایک سعد بھی تجدید توبہ سے غافل نہ رہو اور دل میں یہ ہمت رکھو کہ حق سبھانہ تعلیٰ توبہ کی حقیقت تک پہنچا دے کیونکہ بغیر توبہ کے عمل درست نہیں ہوتا اس کا سبب یہ ہے کہ ایمان جو عمل کے لیے ایک بڑا سرمایہ ہے اس میں حلاوت پیدا نہیں ہوتی تم جانتے ہو اس راہ طلب میں قدم کون رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے اور ان احکام کے بوجھ کو کون اٹھاتا ہے ایمان اٹھاتا ہے اور اس خونخار جنگل کو قطع کون کرتا ہے ایمان کرتا ہے اور اس بہرے محیط سے پار کون ہوتا ہے ایمان ہوتا ہے اور شربت دیدار کون پیتا ہے ایمان پیتا ہے اور یہ درد عشق کس کو ہوتا ہے ایمان کو ہوتا ہے اور منزل مقصود کی تلاش کس کو ہوتی ہے ایمان کو ہوتی ہے اب اسی سے سمجھ لو کہ توبہ کو ایمان سے کیا تعلق ہے اور ایمان کہاں تک ترقی کرتا ہے ہر دل میں آفتاب ایمان اسی قدر دکھائی دے گا جتنی جلا توبہ سے حاصل ہوگی جس درجے میں درگاہ توبہ وسیع ہوگی اسی قدر آفتاب ایمان کی روشنی ہوگی اب یہ بھی سن لو کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت یہی ہے کہ طالب کی صفات زمیاں زمہ صفات حمیدہ سے بدل جائیں صوفیوں کی اصطلاح میں اس کو گردش کہتے ہیں تم نے سنا ہوگا کہ پیرانے طریقت مریدوں کو چلے کا حکم دیتے ہیں اس سے غرض کیا ہے یہی کہ مرید ایک حال سے دوسرے حال میں ہو جائے جب ایسا ہوا کہ مرید کی حالت بدل گئی تو وہ ایک دوسری چیز ہو گیا تم جس کو دیکھ رہے تھے وہ شخص نہ رہا ایک دوسری ہستی نمودار ہو گئی کیونکہ جب صفت بدل گئی تو وہ شخص بھی بدل گیا اگرچہ صورتً وہی شخصیت قائم ہے مگر صورت تو کسی طرح قابل اعتبار نہیں ہو سکتی ایسی ہی گردش کے بعد جو نور ایمان پیدا ہوتا ہے اس کا نام حقیقت ایمان ہے اور قبل اس تبدیل صفات کے ساری کلمہ گوئی تقلیدی اور حرکت لسانی کے سوا کچھ نہ تھی بہت افسوس ہے کہ ایک جہان اسی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے اور حقیقت ایمان سے بے خبر ہے جس نے یہ کہا خوب ہی کہا مصنوعی تاکہ ب خدا پرستی این است مگر ہوا پرستی تانا گردی تو مسلمان از دردن کہ توانی شد مسلمان از بردن تاکہ بنفس نفس نفس براری ایمان بدل است او دل نداری۔ تو زبان سے کب تک خدا پرستی کا دعویٰ کرے گا یہ تو نفس پرستی ہے جب تک تو دل سے مسلمان نہ ہوگا ظاہری طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک دل میں ایمان کا وجود نہیں تو صرف زبان سے کب تک رٹتا رہے گا ایمان تقلیدی اور حرکت لسانی کا درجہ ہرگز ہرگز ایک خرلنگ سے زیادہ نہیں اب تم ہی بتاؤ ہمارا تمہارے جیسا مرکب کیا بوجھ اٹھائے گا اور کیا راستہ چل سکے گا سوار کی راہ الگ کھوٹی ہوگی اب منزل سے الگ جدا رہے گا تم نے یہ مثل نہیں سنی کہ ہاتھی کے بغیر مچھر نہیں اٹھا سکتا ہاتھی کا ہاتھی کا بوجھ مچھر نہیں اٹھا سکتا بیت محرم دولت نہ ببود ہر سرے بارے مسیحانہ نہ کشد ہر خرے ہر شخص دولت کا اہل نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا بوجھ ہر ایک گدھا نہیں اٹھا سکتا رستم کا بوجھ رستم ہی کا گھوڑا ہوگا تو اٹھائے گا دوسرے کا کام نہیں ہاں بھائی ذرا دل کو مضبوط کرو اس مقام کی دشوار گزار گھاٹیوں سے اور خوفناک منظر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ گھبرا اٹھو اور تمہارے دل میں ایک قسم کی رکاوٹ پیدا ہو جائے یہاں تک کہ تم ہلا شرعی ڈھونڈ کر اور منسن المرسلین یعنی جس چیز کی طاقت نہیں اس سے الگ رہنا پیغمبروں کی سنت ہے پڑھ کر بھاگ کھڑے ہو اس امر کے متعلق مجھے زیادہ کہ لکھنے اور کہنے میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے اسی بات کا اندیشہ ہوتا ہے ورنہ کچھ اور کہتا دیکھو دیکھو ہرگز ہرگز اس درگاہ سے نا امید ہونا زیبا نہیں وہاں کام بے علت ہوا کرتے ہیں جس کسی کو نعمت ملتی ہے اس کی قیمت طلب نہیں کی جاتی بہتروں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ابھی وہ بت کے سامنے سجدے میں تھے اور چشم زن میں ملک او فلک کہ وہم و گمان سے باہر جا پہنچے یہاں دیکھو کہ سجدہ گاہ کی گرمی تک باقی ہے ادھر دیکھو تو جن و انس و ملک اس کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں اور مطلق پتہ نہیں مل رہا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے آخر سرگرداں و حیران ہو کر ان کو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اللہ وہ کیا تھا اور کیا ہو گیا جواب ملتا ہے کہ فعالما یرید میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں اور جو چاہوں گا کروں گا میری درگاہ میں چون و کی مطلق گنجائش نہیں اور علت کا بالکل دخل نہیں یہاں کام کے لئے اسباب کی ضرورت نہیں کسی کو باعزید رحمتہ اللہ علیہ کا خطاب دیا جاتا ہے کسی کو ابو جہل کہہ کر پکارا جاتا ہے ایک کو اعلی علیین پہنچا دیتا ہے اور ایک کو اسفل السافلین میں گرا دیتا ہے اگر سبب پوچھو تو کچھ پتہ نہیں اور اگر تم کو چونا چرا سے کام ہے تو اس کو عالم اسباب میں خرچ کرو یہ وہیں کی بات ہے وہیں اس کا گزر ہے خیر حق تعلیٰ تمہیں انہی حقیقت کی شناخت عطا فرمائے اور تمہاری خودی کو تمہارے دل سے دور کر دے بمن و کمال کرم ہی و بن نبی و علیہ یعنی اپنے احسان اور لا انتہا بخشش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے تفیل بھائی ہر ہر چند تم حق، حقیر اور خاکسار ہو اگر بلند ہمت رکھو مردوں کی ہمت کسی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی آسمان و زمین ارش و کرسی بہشت و دوزخ یہ سب ان کی ہمت کا بار نہیں اٹھا سکتے مصنوی در غمے دوزخ و بہشت اند، را چنی سر شتند چنگ در حضرت خدا اے زدا ہر چہ آ پشت پائے زدا تابا جاروب لا نروبی راہ کے رسی در اللہ. در اللہ اللہ اس جماعت کو دوزخ اور بہشت کی پرواہ نہیں یہ لوگ ایسے ہی بنائے گئے ہیں بارگاہ خداوندی سے لا لگائے ہوئے ہیں اس کے سوا ہر چیز ٹھکرا دی ہے جب تک لا کی جھاڑو سے راستہ صاف نہ کرو اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے مردوں کی ہمت کا بعض جس وقت پرواز کرتا ہے تو بے خص و خاشاک اور پاک صاف صحرا تلاش کرتا ہے اور کوئی پاک و صاف اور وسیع فضا صحرائے ربوبیت اور صحرائے وحدانیت کی فضا سے بڑھ کر ان کی نظر میں نہیں آتی ان کی بلند ہمت کعبہ یا بیت المقدس کے ارد گرد نہیں پھرتی اور زمین و آسمان کا طواف نہیں کرتی سبحان اللہ عز و جل عجب کاروبار ہے کہ مرد اپنی جگہ پر ہاتھ پاؤں سمیٹے سر جھکائے ایک حالت سے بیٹھا ہے اور اسرار اس کے ہیں کہ کون و مکان سے پرے چکر لگا رہے ہیں واہ رے مردانہ کہ یہ بات آب و خاک یعنی انسان ہی کو نصیب ہوئی اور سب اس سے محروم رہے فرد حقاق کے باز نیا درد کرد تر کے فلک اے پسر کمانم یعنی خدا کی قسم آسمان جیسا شہ زور میری کمان نہیں جھکا سکتا سچ ہے تصوف ایک ایسی حرکت ہے جس کو ذرا قرار نہیں کیوں نہ ہو پانی جب ساکن ہوتا ہے تو گندا ہو جاتا ہے الم اذا پول ا مخص ہوں بخوبی ممکن ہے کہ صورتً انسان ایک گوشہ بیٹھا ہو اور اسرار اس کی ملکوت و جبروت میں سیر کرتے ہوں کیونکہ متحرک چیز جب تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہے تو ساکن نظر آتی ہے جیسے کہار کا چاک جس وقت حرکت میں ہوتا ہے ساکن دکھائی دیتا ہے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت سما کے وقت کیوں کھڑے نہیں ہوتے آپ نے جواب میں یہ آیت پڑھی وہ ترل جب ہے جے میں مر مر صاحب <الصحاب> تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے کہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بدلی کی طرح چل پھر رہے ہیں تم غایت صورت کی وجہ سے ہمارے دور کو نہیں دیکھتے دیکھو نسیم سحر اسی طرح گزر جاتی ہے کہ ذرا بھی کسی کو خبر نہیں ہوتی والسلام